سب جو, جو لوگ فارن ایکسچینج کرنسی کا کام کرتے ہیں وہ نبے روپئے میں ڈالر خریدتے ہیں اکیانوے میں بیچتے ہیں تو ایسی کمائی آمدنی کا جائز ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک کے رولہ پروسیجر دیکھیے وزارت خزانہ کے احکامات ایسا کرنا اسٹیٹ بینک کے قوانین کے اگر خلاف ہے تو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں چاہیے کوئی ایسا ناجائز کام نہ کریں بظاہر جائز بھی ہو مگر اس میں حد کڑی لگے جیل جائیں سزا ہو تو ایسا کام آدمی کو نہیں کرنا چاہیے مثلا دبئی میں اگر سونا چالیس ہزار روپئے تولہ ملتا اور پاکستان کراچی میں پینتالیس ہزار تو اگر وہاں سے ایک کلو سونا لے کر آپ کراچی میں آ کے اگر کما لیں سجان کیا حرج مگر کسٹم کے رول ہیں تو بغیر آپ اس کے سرٹیفکیٹ کے بغیر منظوری کے آپ نہیں لا سکتے اگر آپ لائیں گے تو کسٹم آپ کو گرفتار کرے جب کسٹم کی پولیس آپ کو گرفتار کرے گی ہاتھ کڑی لگے گی کورٹ میں پیش کیے جائیں گے آپ کو سزا ہوگی تو انسان کی عزت اور ناموز جو ہے یہ سونے سے زیادہ قیمتی تو اپنی عزت اور وقار کو کبھی بھی آدمی داؤ پر نہ لگائے اور ایسے کام مت کرے کہ جس سے کوئی قانونی گرفت ہو اس لیے بچنا چاہیے